پاگل کیوں گل کا پیرو کار اللہ سالا فرمادہ بے حضرت یہ ماںکاری اکلبک حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی غلط گل ہے اس واسطے ماں پدکاری بھی اکل کے مطابق ہو سکتی اقلی ہو سکتی مثال دی میں مطالف چلے بے اکل آ گیا یہ نہیں فرمایا کہ اکل والے ہے لیکن شہر مطالع نہیں چلتے خدا فرما نے بے اقل کیوں بے اقل کر رہے ہیں بندر چلی نہیں سکتا مولیا ہےکلے نا فیر پتہ ਜਿਹੜਾ ਫੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਝੰਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਰਸੀ ਪਰਮਾਣ ਸ਼ਰਮਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ار بھی پڑ سکتا ہے کہ نہیں ان حالت سمجھنا ار بھی پڑ لے نہیں علیمہ المسیجرا لیا اكيدے چول لیا چچا نہیں میں کون کا پتہ نہ سمجھا نہیں گالے یار ہے یہ دلیل دیتے یاد رکھنا رسول دعویٰ کرتا ہے رسول نہیں جہاں اقل دلال تصدیق کرتا ہے جسے رسول کرتا ہے وہ کو رسول نہیں بولتا نہیں جا سکتی ہے نہیں قرآن اور حکیل تک وہ ہے وہ عقل نہیں قرآن اللہ تعالیٰ نے اکلی بن سکلی اصل کے مطابق کرپا گوت آپ کدی بیٹھا جواب پہ بہت بتویٰ بندہ جبی رشے جیتے خلاف کریں آپ کا کلوا دیں دیو بند کراچی تک پاکستان پورے تک وہ جائزشر آپ پڑھنگے دلیل چل سو روپئے بولیں کا۔ جد میرے سال ہو گیا ڈانٹ ہو گیا نا آیا تے فون نہ آیا تے ہے سرکاری تو فنڈ نہیں دے رہا اے کیا سب کو شکر قابل نہیں ہے میں توڈی جانن چلہ کملا تین تم بھی دوسرے کو سندر تک سب جائیں نے تو لے سکتے ہو نہیں ہو اپ بڑی کمر میں دیکھو یار رہا ہے پہ دور ہے وہاں کون ہے اپ کا پیڑ سامنے کھڑا ہوں پڑھائی کر تو 212 بھی پڑھنا ہے 212 ان پڑھا تو 900 روپے چلو میں میں پڑھنے جا رہا ہوں میں جی اپنے منہ چیز راپوی من کر اپنے منہ چکے ہر بار آ تو بار بار آ کر دیا مولا ماحول کی اتنے دلیل پیش کی, کی میں آخر اتنے تابے ہو رہے موافق ہو رہے. تو میں تم کی مطلب میں آمنے سامنے دوبریاں نہ لو جی آمنے سامنے نہ ہوا لے کے لیا پتھرا کٹے مر گئے حاقی منو لیا لکھ لانا سندر دور ہے اللہ رحم لم مال مال ایسے لے مال تو میری جگہ رکھ دی جگہ سادی یہ تے تو کی ہے اتنی نہیں ہنتی لوچے تو اسی آ جا کتھے گڈی رہی پھسادی تولا اپنے وڈیر <tiroir mucho> <Vietnamese> تحڑی زبان ریکارڈنگ لیا پہلے کیا ہو رات میں <dém> <Gate algún ring> <Repeat meetings>. <unhappy> بلایا کتنا بلایا ਚੈਲੇ ਚੈਪਟਲ ਚੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਆ ਸੋਏ ਪੱਕੀ ਆ ਦੇ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਾਥ ਸਾਡੋ ਉਹ یا <سؤال> دوری فاطمہ سامنے والی پھر کا کا سامنے والا او یار نہ کھڑی لانا پڑی کا میں سامنے نہیں اٹھی کل پتر نے تیرا پند ماں ماں کے سامنے اپنے سامنے ٹھیک ہے تم کیا ہے ہے کیا ایک کلو آج پہ دا آوے. دا. نا ما جانچے اگر اثر گل سنو گے یا آپ اکل تو ہو نہ ہوتے گے جوڑے پاک سدا کا میں دہل کرتا شریعت رکھ کے لیا میرے اقل نہ بے اقل سابت لگی وہ اقلی نہیں اکل بہت بڑی دلیل جی باہر لے کر جی باہر دلی جی اکل دلی قطل کی سنیا شروع کیا دونوں محال سنیوں سن ماری بج گئی بند لے گئے جی ہوں جیلا کرم کیاجا بندے آئے واپس پرتن بیگو اثا نہیں کل موڈا آیا اصا حوالہ لا کر کول کو دلیل نہیں کو ہزار نے रा ही लिखा चाह क میرا کا میرا کی ملوم پر دیں گے میرا بندے کا منا میرے شرک موطر دیں گے میرا موقع پایا سے آپ نے شرک میرے حرکی ملوم پر دیں گے شرک موطر دیں گے فا, نہ سنیا نہیں پڑھنا میںک ہوں نا دعوی ہوں دعوی مثلا دعویٰ دعوی ہے کہ یار یہ غلط مذہب ہے کرنا سو دلیل ہے. اگر ایک کا جواب آ جاندہ, اگر دا نہیں, دا آ ایک دا نہیں تو ہو. ہر دلی بس آ میں गिरफ्त नहीं बनती अगर इस गिरफ्तार समझ नहीं लगी गल वकील बास कर दी एक गल अगर वकील جب کر فیصلہ کردہ یہ منازر ہے جب تک کسی دعوے پہ تمام تلال کو غلط سابت نہ کیا جائے دعوی جھوٹا سابت نہیں ہو یہ بھی گل میں اگر تسلیم کر لوں کہ میں تسلیم نہیں کرتا کیوں اللہ تعالی کا قرآن نہ قرآن بھی کافی سات قرآن مجید فرما رہے اگر کافل اقل والے ہوں جنم نہیں کافران جو بے عقل فرما ہے حالانکہ تیرے بیان کے مطابق انہوں کو اقل والے ہونے چاہیے خالق بے عقل کیوں ہے عقل موافق نے مخالف نے. اللہ تعالیٰ فرما اکل رکھتے لیکن شرح نہیں رکھتے اللہ فرما نہ شرح رکھتے نہ اقل رکھتے لڑے بازی کا آیا مولا انہوں نے فرمایا نہیں می نہیں من سکتا ایک خلافر ہو گیا واقع مولا فرماندن میری عقل منتی نہیں لانتی لے بار والی عقل نہیں کاری فرمایا یار شرا چلا میں فرمایا کترت خلاف نقل کے خلاف میں مش نجاس ای مولا, کہ میں دا دا کرتا مولا علی جیسا باخل بندہ جدو یہ جانتے جہاں نمازے تو نماز ہی اور تعبدی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی مہذ ازمائ شاست سے الاس رکھے عقل تو اسے حکمت مخفی ہے یہ نہیں کہ ہے نہیں جس اقلامت ہو سکتی تا کر کے اقل مت فکی جس وقت راز قیامت نو کلنگ گی अकल के मुताबिक ना निकल सिर्फ अकल मार्फत नहीं सी रख सकती है बाजा काम में और इतना मार्फत अकल जरूर रख दिए बाकी खालिब का यह हक बनता है कि मखलूक को ऐसे अमर और हुक्म करे कि जिनसे सिर्फ उनकी मंदगी का इम्तहान ल اگر ہر بات ایسی طرح کہ جو ان کو سمجھ آ جائے ان کے بامنے آ جائے اس میں بندگی کا امتحان نہیں ہو سکتا کیونکہ پھر وہ کے مطابق وہ اکثر اپنے کے ساتھ چلے گا لہذا ساٹھے اسراف کے لکھا احکام شلیح عقل کے خلاف نہیں ہے عقل تو دلیل ہے کیسے نفٹی دلیلفتی دلیل کے مخالف کیسے ہو بات صرف اتنا ہے کہ بعض احکام کی حکمت کو عقل یہاں پہچان سکتی ہے بعض کو نہیں پہچان سکتی قیامت کے روز हकीकत भुल जाएगी फिर पहचान लें मुमकिन ही नहीं उस हकीम की हिकमत वाली शरीयत शरीय होकल अकल के खिलाफ नहीं अकल दी पहुंच तो वाला तारे पहुंच सकता है जो काम चे भी बज़ा है। कि ताला और और तमाम रा कदर तक पहुंच जाती है قدر کو نہیں جان سکتے شیخ محمد رحم اللہ نے جلاؤ السدال جلال میں لکھتا سر قدر کو کام پہنچ جاتی یہی وجہ ہے کہ ان کی عقل اللہ تعالی کی شریعت کے رازوں تک پہ دل سے پہنچ جاتی ہے اور عقل دل مطمئنہ ہو جاتا ہے جب مطمئن نہ ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے وہ پورے اطمینان تسلی کے ساتھ ساری کائنات کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہمیشہ بالا تری بالا تر ذہن رکھتے ہیں وہ کم تری میں ایسا سے کم تری میں کبھی مبتلا نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ دنیا بھر فرفاتے ہوتے ہیں. کوئی تحات والا کیوں میرے مٹینے دن چار دن دی ٹولہ مان دس ایس کا کل ہونا ادھر ہی کھل گیا میں ریکارڈنگ لے جا مائیں سوال میں پہنچا دے ریکارڈنگ بکری آمنے سامنے بہ کے گلا ہوئے آملے سامنے آ اگلی بار نے سامنے ہونا چاہتے تین لگا دیں گے نہ کر سکے اور بات ہے تاکہ مخالف شرمی ہو سکتی جائز رونے رب نے تکڑا پایا میں سات سے کہنا تک رب پہ آدھے آنا اٹھن لال نہیں اگر یہ خلاف ہو سکتی کافر بے اکل ہے یہ خلاف اکل سات لانتی تین آپ دار کرم نوازی ورگل خود ہے۔ منال کسی نبی بلی نو خدا منع کلا وہ پیدا ہویا ہے اے بھی پیدا ہویا ہے او خدا گیا گیا خالق خالق ہر لحاظ ہونا چاہیے وہ مخلوق پھر خالق الحمدللہ، خالق دے اس بات دس اکلی دلائل ای مخلوق <laughs> <بے دی لگتا. laughs> aap ka khub mil dolde hai بلکہ شرح مطابق شرح حاصل کر رہے ہیں مطلب کھلتا ہے اکل اللہ تعالیٰ کرم نوازی پرواد اس ہوئی بندے دل چندر ہو جاتا ہے کہ اگر اقل ہے ہے تو اقل جو, جو, جو شریعت رسول ہے اکل ہے جو اقل ہے وہ شریعت یا میں انہوں اقل ہی نہیں سمجھتا جی یہ خلاف ہوتا بند سر کو سمائن ہو جائے سر جا فرق صرف اکل ایچ نہیں اکل کی این پہنچ نہیں تمام آ کا میں خدا بندی کو سمجھ جائے اور ہر نفے نقصان کو سمجھ جائے سمجھ لگی؟ اے اے تو اے مطلب, نہیں کہ حقل ہاں دا مطلب بھی یہ مطلب یہ کرانا پھر سمجھ جائے والدو اس گل کی ہوں دین شرا سنی میرے کو اندر اقل تھی جگڑتی رہتی ہے سچی مطمئن ہوئی ہے نا تو سمجھ لو کہ دل شرح تقل مطابق ری کا پتہ ہے. نہیں تاجہ مساجر چکائیے سامنے اکل نقل مخالف یہ صرف وہافی ٹولہ سہنیا کا مطلب اکل نق مخالف ہیں کی جالتی. انگار. لوگ کئی شراد مخالف ہیں اور اگلی گل ہے کہ کیا وہ اہل آک لین یا بے آخ اللہ الہ فرما دا بے لگی سمجھ لگی سمجھ کہ شرح کا مخالف شر آک رب د جہ جگہ سے چیتا. ایک دے اللہ فرماوے پھر اک طرح سے کلاف چلانا ایک تھا ہزار لا یا لون لا یا یہ حکم بھی اقلیت میں سے ہو سکتا ہے حکومت نہیں ہوتا سوچ کسی بے اکل کی اقلیتی جی ایسا کہنے آکل خدو گل کر سکتا سیاح کر یہ حکم بھی اکلی یاد میں مطلب اکلی یاد خجا نے انہیں اثر شریف تو بیان کر دگلے یہ کر دیں اور اگلا اکلے مافکے بہن آ جی نہ سمجھو کہ کوئی حکمت نہیں کوئی اکلچ راز نہیں اثرار نہیں نہیں ہے مارتا اس وقت اکلیاداب جکل واہم نو اکل, اکل, اکل سمجھنے لگ پہ پتا پترا یہ وحمیات نہیں نہیں. پھر ساری اکلیں اکل باتو باتو دیکھو اگر یہ امر خلاف فطرت نہیں فر خلاف فر اکل نہیں سی اخل سے فکرت مقام سے سم و تسلیم لکھا گیا سرکار اما جی ٹیبلا بچے ہوئے چاہے اللہ تعالی نے قرآن نفس کی تباہ جو گمراہی کا سبق دیکھ نقل کی تباہ کسی تھانے قرآن نے نہیں گمراہی کا سبب پورے قرآن خاطر کرو اللہ تعالیٰ فرما اصل کی نفس کی استفاع اور چاہ ہے وہ جو لطیفہ نفس اور لطیفہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ فرمانا ہے بے یہ نہیں فرماتا بے نفس ہے جمع کیجیے چل پہ شانی دکھتے ہیں فرمایا پلاسفہ کی یہی جہالت ہے وہ تو اکڑ نفس میں فرق نہیں کر سکتے فرمایا ہر لطیفہ کا صوفی پر ہر لطیفہ کا جب اظہار ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے ہر لتی سے حقیقت دوسرے سے کھل جاتی ہے اور لتاف پہ تمام امتیاز کرتا ہے لطیفہ روح بکرا ان دیکھتا ہے لطیفہ بکرا عقل بکرا کلب بکرا واستے فرما دن گی آپ اقل جہی ہے رات خول دقل کیوں تائید کر دیار پاس نہیں تو راز کھلن تو بعد وہ آخ اقل انکار کرے نہیں اقل برف لگ جاتی ہے بالکل سونے جبان پی ہوئی اکل समझा है मवाने हैं क्या मवाने उठते हैं मैंने यही समझाई देखा पढ़ना सौखा समझना औखा حضر حضراتل سمجھ نہیں سکتی پہ بے وقوف یہ جتو فیصلہ آئے گا اکل آخ گی مخالف شرم بے وقوفا ایک کا ہے اکل جیڑی آ شری جہیں نے انہوں کے جرات کے کامل ہونا کامل نہیں بے وقوفا کاخل نہیں دے فیصلہ فیصلہ لے مل جاتا بے وقوف مخالف کہتے بے وقوف کی ریعت انگلیم نے فرمایا شریعت میرا سرا کا فیصلہ کرنے مطلب ہیں نہیں دیر ہے ہی نہیں مخالفت مارا مخالفت ہے ہی نہیں واپس یہ سب نہیں ہزار بارہ کہ بیٹھا رہا ہے بندو کوئی بندہ پا کر کھلا دیا تو تنا نہیں پتا دیا جائے منہ چکے سالو کا پٹھے کام کرنے والا بے ہے اکل والا نہیں ہو سکتا ہے چاہ جا خچ ماری سر بندہ ہی خرچ جیسے مطلب جس خرچ بجنی اس وجہ آخر پورا پاس اللہ تارا فرما ہے اللہ، لا دردی روایت آنا خران مطابق گل ہوئے میں جاؤ دا جو دے جو دے. <m rooftop> فرقان اللہ فرقان فرمایا نے یہ آیا کتنے آ کے اللہ تعالی نے فلانی کو کو والی تھی دیکھو جا سر اداب آ گیا پورے پرانے ثابت کر گئے جتنے اللہ فرمایا انہیں عذاب ہے فرمایا قومی بے اختل ٹپر پتا نہیں رہا کتنے یا قوم پر بے ہوتی ہے بچے گلا کرتے میں اس کو مولا علی کا کلام ہی نہیں سمجھتا ہوں. جا آج, یہ آج یہ دعویٰ کر رہا ہوں میں مولا علی کو پاک سمجھتا ہوں کہ وہ یہ بات کریں کہ اگر شراقل کے مطابق ہوتی تو میں نیچے سے مسے کا حکم دیتا یہ مولا علی کے منہ شریف سے جب بھی میں نے یہ بات پڑھی ہے نا ایمان سے کہتا ہوں دل نے اسی وقت انکار کر دیا جو ان کے کلام نہیں ہوتی پالکا مولانا پالکا علی سرکار سد کے عظمت و شان میں اس گل تو اس لے جانا چاہوں چکی پخانا لگ پھر تو ہٹانا مخصوص مولانی نہیں کہیں دے. کہ اگر اگر شراخل مسے آرمولہ پایا اینو یہ بات مولا علی ہے ہی نہیں اور ہم ایسی باتیں جو شریعت اور عقل کے اصول کے خلاف ہوں سنا دیکھ صحیح سے ثابت ہوں تو اینا اسلاف ہمارے کہتے ہیں نہیں یہ بات ایک غلط ہے یہ سند میں کو کلام ہے تو گڑبڑ آئے ہزار یو ایل کب واحد ان خطیات کا مقابلہ کیسے کرے ایمان سے بتا یار نہیں ہو سکتا میں صاحب کو اگر اگرچہ یہ ماننا مشکل ہوگا لیکن اللہ کے فضل سے ہمیں معلوم ہوئے عقل فیصلہ دے گئی تھی اب اکل کے خلاف چل رہے تھے اللہ فرماتا ہے قوم فراؤنڈ یقین کر گئے کہ مسا سکتے ہیں اور ہے فرمایا, چلے اور بات کی صحیح ہے یعنی کیا مطلب اپنے نفس کتے کاقل نو پشا چلم چلے ظلم یہ مطلب یہ نکلیا اللہ دس رہا کہ وہ اقل نال نہیں چلے نفس نال چلے ہم دنیا کے تمام کافروں کو اپنے باری کی دار بے عقل ہیں وہ اقل والا شمار ہیں कसम खुदा ही करके हर अखिले शुरू होते खापत करने उलझना शिकार हो जाते दावा उसे रहता बंद उलझने शिकार मान थी अपनी अखा आग। मैं आख्या पुराने पुराने पाक तो बाद میںخل گر میں جگہ جگہ اللہ تعالی فرمایا ہوانی قوم اکل پیچھے چلی سی آداب آ گیا پاک لاک برابر ہونے چاہتے مر گیا سامنے ندیا کی بڑی چل رہی حضرت کہہ رہے جی پلی چیز سے ماف کرو اکل جو ہے وہ تح سکتی ہے حضرت جی بات کی گہرائی میں جانے کوئی بندہ اپنی عقل نارے گل سمجھا جی کچھ اس تلے آخر یہ حکم بھی اقلیات میں سے ہو سکتا ہے اقلیات میں سے کتے کنارے اکل یا مسلم a